السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اللہ کے ان ان فضل و کرم و اس کی توفیق سے عقید واسطیہ کی شرع اب لوگوں کے سامنے ہر ہفتے اس مسجد کے اندر کی جاتی ہے آج جو ہمارے درس کا موضوع ہے بہت اہم ہے اور پوری کتاب اہم ہے کیونکہ پوری کتاب کے اندر امام موصوف نے کتاب و سنت کا عقیدہ پیش کیا ہے مصنف فرماتے ہیں کہ وہل ایمان البلّہ و ملائکتی وہ قطب ہی وہ رسول ہی وا باد المعود و الامان البل خیر ہی و رہی یعنی اس سے پہلے مصنف نے کیا فرمایا کہ ہم اس کتاب کے اندر جو فرق ناجیہ ہے وہ جماعت جسے جہنم سے نجات ملے گی اور جنت میں اسے داخلہ نصیب ہوگا اس جماعت کا عقیدہ کیا ہے اس کا ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے تو وہ کیا ان کا عقیدہ ہے سب سے پہلے ایمان کے ارکان کو انہوں نے یہاں بیان کیا وہ اول ایمان باللہ اللہ پر ایمان وہ ملائکت ہی اس کے فرشتوں پر ایمان وہ کتب ہی اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان اور رسول ہی اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان و بعد الموت اور موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر ایمان و ایمان و بالقد رخے رہی و رہی اچھی اور بری تقدیر پر ایمان یہ ایمان کے ارکان کہلاتے ہیں اور ایمان کے چھ ارکان ہیں اور ان کی دلیل قرآن کے اندر بھی موجود ہے اور احادیث کے اندر بھی موجود ہے قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ان باتوں کو بیان کیا ہے جیسے شور بقرہ کی جو آخری دو آیتیں ہیں ان دو آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کل عام بلّہ و ملائکتے ہی وہ ہی و رسل یعنی جو اہل ایمان ہیں وہ سب کے سب ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اس کے رسولوں پر اور اس کی کتابوں پر اور یوم آخرت پر تو اس کے اندر ان تمام چیزوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ایسے ہی اور بھی آیتیں ہیں انہیں میں سے قائد یہ ہے کہ المشرقول مغرب ولاک البر الر وَلَا من اب آخر ول ملاقتی ول کتابی ولنبی نیکی کیا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں میں آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں تو عنایتوں میں اللہ رب العالمین نے ایمان کے ارکان کو ذکر کیا ہے تقدیر کا ذکر اللہ رب العامن نے مستقل الگ کیا ہے وہ کل لشئن خلف <بِخدر> یعنی ہر چیز کے ساتھ ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے تقدیر کے ساتھ ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا تو یہ جو ایمان کے شہ ہیں ان کا ذکر قرآن کے اندر بھی ہے اور حدیثوں کے اندر بھی ہے بڑی مشہور حدیث ہے ایک حدیث میں پیش کر دوں حدیث جبریل جس حدیث کے اندر جبریل امین علیہ السلاۃ والسلام نبی کے پاس انسان کی شکل میں تشریف لاتے ہیں اور آ کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کرتے ہیں سب سے پہلا سوال کیا تھا اسلام کیا ہے آپ نے بتایا اسلام یہ ہے کہ امت شد اللہ, اللہ ون محمد رسول اللہ و ان تو قیم و صلاح و طوطا و رمضان و تفج کیا آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دینا اور یہ گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ, اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور دن اور رات میں پانچ وقت کی نماز قائم کرنا یا نماز قائم کرنا زکوٰۃ دینا رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا پھر انہوں نے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے رہی ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر یعنی دنیا ختم ہو جائے گی اور دوبارہ اللہ سب کو زندہ اٹھائے گا اور اچھی اور بری تقدیر پر اچھی اور بری تقدیر کی تفصیل ہم آگے کریں گے کہ بری تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ نتیجے کے لحاظ سے یعنی جو چیز واقع ہوتی ہے اگر اس میں انسان کے لیے شر ہے برائی ہے تو اس کو بری تقدیر ورنہ فیصلے کے لحاظ سے اس کے اندر کوئی شر نہیں ہے کہ نہیں جیسے کوئی بیمار ہو گیا کسی کا اچانک انتقال ہو گیا اور کوئی یعنی کسی اور مصیبت سے دو چار ہو گیا تو ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ برا ہوا اللہ کا فیصلہ برا نہیں ہے لیکن اس انسان کے لحاظ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر اس کے ساتھ برا ہوا جیسے کوئی قاضی فیصلہ کرتا ہے گواہوں کی بنیاد پر عدل و انصاف کی بنیاد پر تو اس کا فیصلے کے اندر برائی نہیں ہوتی ہے. لیکن جو آدمی کیس ہارے گا کہیں گے کہ اس کے حق میں برا فیصلہ ہوا حالانکہ اس کا فیصلہ غلط نہیں ہے اس نے گواہوں کی بنیاد پر ثبوتوں کی بنیاد پر فیصلہ دیا عدل کی بنیاد پر غلّہ یہ تھی اگر وہ غلط فیصلہ دے یہ مثال سمجھانے کے لیے تو کی قاضی بک بھی جاتے ہیں جج بک جاتا ہے پیسہ لے کر کے فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں ہے لیکن اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے اگر وہ حق کی بنیاد پر ثبوتوں کی بنیاد پر عدل و انصاف کی بنیاد پر کرے تو اس کے فیصلے میں کوئی شر نہیں ہوتا لیکن ظاہر بھائی اب دو فریق ہیں ایک ہی فریق جیتے گا دوسرا فریق ہارے گا ہی ایک زمین پر دو لوگ مقدمہ کیے ہوئے ہیں اب دونوں کے حق میں تو نہیں فیصلہ آئے گا وہ زمین کسی ایک کی ہوگی دوسرے کی نہیں ہوگی اب اس نے فیصلہ دے دیا کہ بھی زمین فلاں کی ہے تو دوسرا آدمی کہے کہ میرے حق میں برا فیصلہ ہو گیا تو وہ فیصلہ اس کا صحیح اپنی جگہ پر لیکن وہ اس انسان کے لحاظ سے برا ہو گیا ایسے اللہ غلامین کے جو بھی فیصلے ہیں اللہ کے فیصلے میں کوئی شر نہیں ہے اللہ حلامی نے علم اور حکمت کے تحت انسان کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے ہم اور آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے ہو سکتا موت بہتر ہو ہے کہ نہیں ہے خضر علیہ السلام نے بچے کو قتل کیا تھا کہ کی نہیں قتل کیا تھا بچے کو مار دیا تھا بچے کا مارنا بظاہر غلط لیکن اسی کے اندر خیر اسی کے اندر خیر تھا اسی کے اندر بھلائی تھی تو اللہ تعالی حکمت کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے تو اللہ کے فیصلے میں تقدیر میں کوئی برائی نہیں ہے انسان کے لحاظ سے دنیا کے لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر اس کے لیے شر اور بری اور اچھی تقدیر پر ایمان بار حال آگے بھی ان اللہ بات آپ کے سامنے آئے گی تو یہ ایمان کے ارکان کہلاتے ہیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اس حدیث کے اندر ایمان کے ارکان کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امین کے سامنے بیان کیا تو ایمان کے چھ ارکان ہیں اسی سے انہوں نے اپنی کتاب کی عقیدے کی شروعات کی کیونکہ یہ بنیاد ہے یہ یہ اصل ہے یہ اور ان چھ میں سب سے زیادہ اصل کیا ہے اللہ پر ایمان کیونکہ اللہ پر ایمان یہی طاقت کا سرچشمہ ہے یہی رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے اور جب انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اسے دنیا کے اندر گویا کہ وہ اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ سے اسے محبت ہوتی ہے اور اللہ کے بھیجے ہوئے دین اور شریعت کے مطابق وہ عمل کرتا ہے تو جو ان چھ چیزوں ارکان میں سے سب سے جو اہم ہے سب اپنی جگہ پر اہم ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی اگر نہیں ہوگا تو مسلمان نہیں ہوگا مومن نہیں ہوگا کوئی تقدیر پر ایمان نالا انکار کر دے مومن نہیں ہو سکتا کوئی فرشتوں کا انکار کر دے چھ میں سے پانچ چیزوں پر ایمان ہے ایک چیز پر ایمان نہیں ہے وہ مومن نہیں کہلائے گا یہی نہیں بلکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی اور رسول دنیا کے اندر آئے ایک لاکھ تیئیس ہزار نو سو پر اس کا ایمان ہے لیکن صرف ایک نبی پر ایمان نہیں ہے تو مومن نہیں ہو سکتا وہ،, وہ نبی کوئی بھی ہو سکتے ہیں کسی بھی نبی کا انکار کرنا ایک کفر کہلاتا ہے تو سب اپنی جگہ پر اہم ہیں ضروری ہیں لیکن ان چھ میں سب سے زیادہ جو اہمیت کا حامل ہے وہ اللہ پر ایمان ہے اس کے بعد ہی ساری چیزیں آتی ہیں اللہ پر ایمان لانے کے بعد ہی تو سب سے اہم چیز اللہ ابلامین پر ایمان ایمان کا مطلب کیا ہے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اعتراف کرنا اور اقرار کرنا کہ اللہ تعالی ہی ہمارا رب ہے وہی ہمارا خالق اور مالک ہے ہم اسی کے بات کریں گے اللہ کے بے شمار نام و صفات ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں نام و صفات میں اللہ ابلامین کی کوئی مثال نہیں ہے نہ کوئی اس کے مشابے اور اعتراف کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے اوپر عمل کرنا یہ بھی اللہ پر ایمان میں داخل ہے ہم ایمان مان لیں کہ اللہ رب العالمین ہے ہمارا رب اور خالق لیکن اس کے حکموں پر عمل نہ کریں تو یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ابلیس بھی مانتا تھا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور وہ بھی مانتا تھا کہ اللہ ہی نے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے ان تمام چیزوں پر اس کا ایمان تھا لیکن گڑبڑی کہاں ہوئی اس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا یہ مانا کہ حکم رب کا ہے یہ اس نے تسلیم کیا اللہ ہی ہمارا رب ہے وہی اسی نے ہم کو پیدا کیا اسے تسلیم کیا اس بات کو لیکن گڑبڑی کہاں سے آ اللہ نے کیوں جنت سے نکال دیا اس کو کیوں راد درگاہ ہو گیا اتنا ایمان لانے کے باوجود بھی کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے وہی ہمارا خالق ہے اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے یہ حکم بھی اللہ ہی کا ہے کسی فرشتے کا نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کسی ذات کا نہیں ہے یہ جو حکم ہم تک پہنچا ہے کہ فرشہ حرت کا سجدہ کرو یہ رب العالمین ہی کا حکم ہے یہ سب مانتا تھا وہ تو گڑبڑی کہاں پیدا ہوئی جو اللہ نے اس پر لانت بھیجی کیوں اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا یہاں گڑبڑی پیدا ہوئی کہ اس نے اللہ کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے انکار کر دیا ہم اللہ پر ایمان رکھیں وہی رب ہے وہی خالق ہے وہی مالک ہے لیکن عبادت اللہ کی نہ کریں تو گویا کہ ہمارا اللہ پر ایمان نہیں ہے یہ بھی یہ ضروری ہے صرف اتنا ایمان کافی نہیں ہوگا گویا کہ ہمارے ایمان کے اندر نقص ہے ہمارے ایمان کے اندر خلل ہے ہمارے ایمان کے اندر کمی ہے گویا کہ ہم ہمارے ایمان کے اندر پورا ہمارا ایمان کامل نہیں ہے اگر ایمان کامل ہوگا تو اللہ کی بھیجے ہوئے بھی حکم کو بھی ہم شریف اشی کی بات کریں گے شریف اشی سے مانگیں کہ کسی اور سے نہیں گے تو یہ, یہ بنیادی بات ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے اللہ پر ایمان تو تمام مسلمانوں کا سب کا ہے یہودیوں کا بھی ایمان اللہ پر نسلانیوں کو کرسچن کا بھی ایمان اللہ پر بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار کیا سب کا ایمان ہے لیکن کیا ایمان کافی ہے نہیں کہ ایمان کے اندر کیا ہونا چاہیے یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ لے آئے. اللہ کی ہم نے تصدیق کی کیا مطلب تصدیق ہم نے اللہ کو سچ جانا اللہ کو برحق مانا اللہ کی ذات پر اس کے وجود پر ایمان لایا جب میں ایمان لے آیا تو اس کا کیا تقاضا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آئی ہوئی ہر بات کو بھی مانیں آپ کسی کو ہمارے والدین ہوتے ہیں ہم ان کو والدین مانتے ہیں والدین کا ادب احترام ضروری ہے لیکن والد صاحب کوئی بات کہیں کرنے کے لیے آپ اس کو ٹھکرا دیں تو گویا کہ آپ نے اپنے والد کو والد نہیں مانا آپ نے ادب احترام نہیں کیا وہ بات جو کتاب اللہ سنت رسول کے موافق ہو اگر کوئی بات ایسی ہے جو کتاب اللہ سنت رسول کے خلاف ہے تو نہیں مانیں گے نہ تو تعالیٰ مخلوق صرف ہی معاشرت اللہ کی نافرمانی ہو کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے لیکن وہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی کی بات کا حکم دیں اور آپ اس کو انکار کر جائیں نہ مانیں اس کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر خلل ہے آپ کے اندر گوئے کہ وہ ادب نہیں ہے جو ہونا چاہیے اور والدین کے جو مقام ہے گویا کہ آپ نہیں سمجھتے ہیں والدین کہا قابضہ نہیں کر رہے ہیں تو وہی مثال اللہ غلامی کے لیے اللہ کے لیے اونچی مثال ہے ہم اللہ کو اللہ معنی لے کے اس کی بات کو ٹھکرا دیں اس کی بات پر ایمان نہ لائیں اس کی بات پر عمل نہ کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان کے اندر نقص اور کمی یہ بنیاد ہے اللہ پر ایمان ان تمام چھ چیزوں میں سب سے بنیادی چیز ہے اللہ پر ایمان بہت ساری چیزوں کو مستظم ہے یا بہت ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں سب سے پہلی چیز یہ داخل ہے کہ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر ایمان کے اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا کبھی اس کو فنا لاحق نہیں ہوگی اور وہ ہر نقص سے ہر عیب سے پاک ہے سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اللہ پر ایمان کا مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے ایسا نہیں کہ بلا اللہ تعالیٰ ہائی نہیں ہے نہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو فنا لاحق نہیں ہوگی یہ سب سے پہلی بنیادی بات اللہ پر ایمان لانے میں جو چیز داخل ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے کہیں گے بھی ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا تو کسی پر ایمان لانے کے لیے اللہ کی ذات پر یا کسی چیز پر اس کا دیکھنا ضروری نہیں ہے بہت ساری چیزیں ہم نہیں دیکھتے اس پر ہمارا ایمان ہے ہماری سانس کیا ہم سانس کو دیکھتے ہیں ہمارے اندر روح ہے کیا ہم روح کو دیکھا ہے کیا ہم نے ہوا کا رنگ دیکھا کہ ہوا کیسی ہوتی ہے نہیں دیکھا ہم نے لیکن ایمان ہے کہ نہیں ایمان ہے ایمان ہے روح کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے کہ نہیں ہے حالانکہ روح ہمارے اندر ہی ہے لیکن ہم نے اس کو نہیں دیکھا بہت ساری چیز انسان نہیں دیکھتا ہے. یہ موبائل بنانے والے کو ہم نے نہیں دیکھا ہے کس نے بنا ہے موبائل لیکن ہے کوئی بنانے والا نا نہ. لیکن نہیں دیکھا ہم نے کون بنایا اس کا نام کیا ہے کتنا کوالیفائڈ ہے وہ کتنی اس کی تعلیم ہے کس ملک کا ہے کیا اس کا نام نہیں ہم جانتے لیکن ہمارا ایمان ہے کس کا کوئی بنانے والا تو ایمان لانے پھر یہ دیکھنا ضروری نہیں ہے کہ آپ دیکھیں گے تبھی ایمان لے کر آئیں ہمارے اندر روح ہے ہمارا اس پر ایمان ہے کہ انسان بھلے روح کے زندہ نہیں رہ سکتا ہم نے روح کو نہیں دیکھا ہے لیکن صرف ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے نمبر دو کہاں ہے وہ عرش پر ہے اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر طلبہ ہے عرش پر موجود ہے ہر جگہ اگر عقیدہ تو کفر کا عقیدہ نہ جائے تو حرام عقیدہ یہ مسلمان اور مومن کا عقیدہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہے اللہ کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں لیکن اس کی ذات عرش پر ہے اس کی ذات کہاں عرش پر ہے اللّہ نے صاف فرمایا الرحمان اللہ عرش استوا اللہ کے ذات عرش پر جلوا فروغ ہے تیسری بات کیا ہے کہ کی اللہ تعالیٰ ہی پوری دنیا کا پوری کائنات کا رب ہے اور رب کے اندر تین چیزیں آتی ہیں نمبر ایک خالق کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے اسی نے سب کو پیدا کیا ہر چیز اللہ ہی نے پیدا کی ہے وہ سب کا خالق ہے ہمارا بھی پوری کائنات کا نمبر دو اللہ تعالیٰ ہی سب کا مالک ہے ملک بادشاہت تبارک لذیب دل ملک و ہوا اللہ کل لین قدیل بہت ساری آیتیں کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کا بادشاہ وہی سب کا مالک وہی حقیقی مالک ہے ہم مالک نہیں ہیں اگر ہم مالک ہیں کسی چیز کے تو وقتی طور پر ہیں جب تک زندگی ہے جب تک ہے ورنہ وہ ملکیت ہماری ختم ہو جائے گی اس موبائل کا مالک میں ہوں اس کو بیچ دیا ہم نے ملکیت ختم ہو گئی ہے کہ نہیں ہے ہمارے پاس گھر ہے ہمارے پاس زمین ہے جائیداد ہے گاڑی ہے ہم اس کے مالک ہیں آنکھ بند کر دیں گے اس کی ملکیت کہاں چلی جائے گی ہماری ورثہ میں چلی جائے گی ہم اس کے مالک نہیں رہ جائیں گے ہماری اولاد جو ہمارے وارثین ہیں اس کے مالک ہو جائیں گے ہماری ملکیت ادھوری ہے ناقص ہے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے وقتی طور پر عارضی طور پر ہے آپ ہم نے آنکھ بند کر لی موت ہو گئی خلاص ملکیت بھی ختم ہو گئی لیکن اللہ کی ملکیت ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی اللہ ہی پوری زمین کا وارث ہے پوری کائنات کا سب کا مالک اللہ رب ہے نمبر دو یہ ہوگی تیسری چیز کیا ہے اللہ ہی پوری دنیا کا نظام چلانے والا ہے پوری دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ چلاتا ہے اور کوئی نہیں چلاتا ہے کوئی پیر فقیر صوفی نہیں چلاتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی دنیا کا نظام نہیں چلاتا ہے. اور دنیا کے نظام چلانے میں کیا ہے بہت ساری چیزیں شامل ہیں انسان کا مارنا اور جلانا انسان کو روزی دینا دنیا کا نظام چلانا ہوا چلانا یہ سب سورج کا نکلنا ڈوبنا چاند کا نکلنا ڈوبنا رات کا حج آنا جانا یہ ساری کی ساری چیزیں تدبیر کے اندر آتی اللہ نے ایک نظام بنایا ہے اسی نظام کے تحت ساری چیزیں چلتی سورج نکلتا اپنے وقت پر اور اپنے وقت پر ڈوب جاتا ہے چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے اپنے وقت پر ڈوب جاتا ہے ستارے نکلتے ہیں انسان کی موت ہوتی ہے پیدائش ہوتی ہے ہوا چلتی ہے بارش ہوتی ہے رزق بھی تدبیر کے اندر ہے جو رزق ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے تحت ملتا ہے اللہ نے ایک نظام بنایا ہے سب لوگ اگر مالدار ہو جائیں گے سب کے سب ہو جائیں گے سب کے پاس برابر پیسہ سب کے ساتھ برابر رزق اور مال اور دولت تمام چیزیں دنیا کا نظام ٹھپ پڑ جائے گا نہیں کوئی کسی کا کام کرے گا سب بادشاہ ہو جائیں تو پھر رعایت کون رہے گی کیسے دنیا کا نظام چلے گا اس کا حکم کون مانے گا تو اس طریقے سے اللہ رب العامن کی حکمت کے تحت دنیا کو چلاتا ہے تو یہ رزق ہے موت ہے زندگی ہے نظام ہے سورج کا نکلنا رات کا آنا جانا اور اس طریقے سے کیا نام ہے رزق ہے اور ہوا کا چلنا بیماریاں شفا تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں تدبیر کے اندر جو اللہ رب کے نظام رکھا اس نظام کے تحت چلتا ہے اور یہ سب کرنے والا اللہ رب العالمین ہے وہ اکیلا ہے تنہا ہے اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے تو یہ دو تیسرے نمبر پر چیز آتی ہے کہ اللہ تعالی ہی ہم رب اور خالق اس کو توحیدے اور رموبیت کہا جاتا ہے لیکن یہ توحید کافی نہیں ہمارے مسلمان ہونے کے لیے ہمارے مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہے یہ مکہ کے مشرق بھی مانتے تھے نول الاسلام کی قو بھی مانتے تھیں اور جتنی بھی قومیں آئیں سب کا اس پر ایمان ہوتا تھا یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے مومن ہونے کے لیے جنت میں جانے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے اس پر تو ابلیش کو بھی ایمان تھا کہ اللہ ہی ہمارا عرب ہے مکہ کے مشرقوں کو بھی ایمان تھا کہ اللہ ہی ہمارب ہے خود اللّہ نے قرآن بیان کیا اب علیہ کی قوم جس کے اندر سب سے پہلے شرط پیدا ہوا ان کا بھی ایمان تھا کہ اللہ ہمارا رب خالق اور مالک ہے وہی دنیا کا نظام چلانے والا وہی اولاد دینے والا وہی بارش برسانے والوں سب مانتے تھے یہ کافی نہیں جنت میں جانے کے لیے کیا ہے چوتھی چیز توحید الوحیت توحید جس کو کہا جب ہم نے اللہ کو رب مان لیا خالق مان لیا تو اس کا کیا تقاضہ ہے اس کا تقاضا یہ ہے یہ چیز ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ جب تم نے اللہ کو رب مان لیا تو عبادت بھی خالص اسی کی کرو اس کے بعد میں کسی کو شریک نہ کرو اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگو اور مانگو تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگو بیچ میں واسطہ نہ لو اللہ نے پیدا کیا وہی روزی دینے والا وہی سامان ہماری عبادتوں کا مستحق ہے اسی نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کی ہم سب اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہم نبی کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ابھی ہم اتوار کوئی جگہ گئے زیارہ کے لیے کیمپ کے اندر وزٹ کے لیے تو ایک صاحب سے بات ہونے لگی انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ نے ہم سب کو اپنے نبی کے لیے پیدا کیا آسمان زمین سورج چاند ستارے سب نبی کے لیے پیدا کیے گئے ہم نے کہا بالکل غلط بات ہے اگر نبی کے لیے پیدا کیے گئے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو دنیا ان سے پہلے بھی موجود تھی ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی دنیا موجود ہے جہاں تک دنیا قائم رہی ہمارے نبی ہی کے لیے ہماری اللہ نے ہم کو نہیں پیدا کیا اللہ رب العمین نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا وما خلط الجن والدون ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ایک من روایت لوگوں نے پیش کر رکھی ہے موضوع روایت کہ اللہ کلاں کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم آسمانوں کو نہ پیدا کرتے یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں یہ قرآن کے خلاف ہے یہ کیا ہے قرآن کے خلاف ہے دنیا کے نظام چلانے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اختیار نہیں تھا نہ ہے اور کسی نبی اور رسول کا کوئی اختیار نہیں ہے کوئی نبی رسول کسی کو اولاد نہیں دیتا کوئی نبی اور رسول کسی کو زندہ نہیں کرتا نہ کسی کو مارتا کوئی نبی اور رسول کسی کو جنت کے اندر بھی نہیں لے جا سکتا جب تک کہ انسان کا کے پاس ایمان اور عمل اور عقیدہ نہیں ہوگا ہمارے میں نے کیا فرمایا تھا اپنی بیٹی فاطمہ करो کرو, کرو،, کرو،, کرو ہم تمہارے لیے قیامت کے دن کچھ کام نہیں آ سکیں گے اپنی بیٹی فاطمہ سے پھوپی صفیہ سے سب سے انہوں نے فرمایا دے دا تو نبی و رسول جنگت میں لے جانے والے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا پرانے کریم کے کیا وہ آئے تھے سورہ منتنا کے والے بن آئے تھے جی کہ تمہارا نصر نامہ تمہارے لیے کام نہیں آئے گا جی آپ کو جو ہے عمل آپ کو جنت کے اندر لے کر کے جائے گا جی عمل انسان کو جنت کے اندر لے کر جائے گا تو یہ عقیدہ ہمارا اور آپ کا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں ہم یا پوری دنیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا نہیں کی گئی بلکہ خود اللہ رب العامین اپنے نبی کو اپنی بات کے لیے پیدا کیا تمام امبیا اللہ کے بعد کے لیے پیدا کیے گی ہم سب اللہ کے بعد کے لیے پیدا کیے گئے تمام امبیا اللہ علامین کے بعد کیا کرتے تھے یہ کفر اور شر کا عقیدہ کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے عراب کی پیدائش نبی کے لیے ہوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوئی یا کسی اور کے لیے ہوئی نہیں اللہ رب العالمین کے ہم مخلوق ہیں اللہ ہمارا خالق ہے اور ہم نبی کے امتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی کریں گے لیکن عبادت نبی کے طریقے پر کی جائے گی وہی عبادت اللہ قبول کرے گا جو نبی کے طریقے پر ہوگی جو نبی کے طریقے سے ہر کر کے عبادت ہوگی وہ اللہ عبادت قبول نہیں کرے گا اگر نبی کے بات کریں گے یہ شرک ہوگا نماز اللہ کے لیے پڑھتے طریقہ نبی کا لیکن اگر کوئی نبی کے لیے نماز پڑھتا ہے کسی پیر مرشد کے لیے عبدالخادر الخادر کے لیے نماز پڑھتا ہے وہ اللہ عبام کے ساتھ شرک کرتا ہے کوئی روزہ اللہ کے رسول کے لیے رکھتا ہے اللہ کے رسول کی رضا چاہتا ہے یا کسی پیر فقیر کے لیے رکھتا ہے وہ اللہ رب العٰن کے ساتھ شک کرتا ہے روزہ رکھنا عبادت ہے اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں خالص اللہ کے لیے لیکن روزہ رکھنے میں کیا طریقہ اپنائیں گے نبی کا طریقہ رات میں کوئی بھوکا رہے مغرب سے لے کر کے سورج نکلنے تک اس کا روزہ نہیں ہوگا نبی کے طریقے سرگر کے نبی نے دن میں روزہ رکھا طریقہ نبی کا عباد اللہ رب العنہ فرق کرنا ضروری ہمارے لیے اگر ہم نبی کے لیے عبادت کریں گے تو اور کفر ہو جائے گا طواف خانے کعبہ کا ہو اللہ کے لیے ہوتا ہے کسی نبی کا طباف کریں گے شرک ہو جائے گا کسی نبی کا سجدہ کریں گے یہ حرام اور ناجائز ہوگا نہیں یہ شرک ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر وہ تعزیم کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ نفان اس میں تو یہ چیزیں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے تو, توحید الوحیت اور توحید عبادت کہ ہم خالص اللہ کے بات کریں گے اللہ کے بات میں کسی کو شریک نہیں کریں گے اللہ ہی تمام عبادات کو خالص اللہ کے لیے کرنا تو عید العید کہلاتا ہے بولنا صلیح تھی وہ نسکی وہ ماں وہ رب العالمین میری عبادت میرا مرنا میری قربانی میرا مرنا اور جینا اللہ رب العمین کے لیے موت اور زندگی کس کے لیے اللہ رب العلم کے لیے اور یہاں کہتے کہ ہماری زندگی نبی کے لیے ہے کہ نہیں ہماری زندگی اللہ کے لیے ہے موت اللہ رب کے لیے جی اللہ کی امانت ہے یہ ہمیں اللہ کے کرنا اس پوری زندگی. تو قرن صلا وہ نسخی وہ حیا حیا وہ مما تھی یہ عہد بھی اس عقیدے کے خلاف جو کہتے ہیں کہ ہماری زندگی اور ہماری ولادت یا ہماری خلقت اللہ کے لیے ہوئی نبی کے لیے ہوئی ہے یہ بھی قرآن کیا اس کے خلاف ہے قرآن کیا کہتا ہے ہماری موت ہماری زندگی اللہ اور قرآن موت اور زندگی یہی ہماری ہماری زندگی اور اسی کے لیے اللہ نے ہمیں اپنی بات کے پیدا کیا تو یہ جو عقیدہ رکھا جاتی ہے سراسر غمراہی ہے سراسر کو فرد عقیدہ ہے تو خالص اللہ کی بات کرنا پانچویں چیز کیا اس کے اندر آئے گی عصمٰ اور صفات عصمہ اور صفات کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اس بات پر ایمان کہ اللہ ابرامین کے بے شمار نام ہے ان سارے ناموں پر ہمارا ایمان اس کی بے شمار صفات اس پر ہمارا ایمان ہم نہ اس کا انکار کریں گے نہ اس کی تعویر کریں گے نہ غلط معنی بیان کریں گے نہ ہم اس کو مثال دے کر کے جو نہ جان کسی سے آنی مخلوق سے اس کی کوئی مثال نہیں دی جائے گی جیسے اللہ تعالیٰ علم والا ہے ہم کہیں کہ اللہ بھی علم والا ہے اللہ کا علم ہمارے علم جیسے ہمارے پاس بھی علم نہیں ہے لوگوں کے پاس بھی علم ہوتا ہے ہم بھی سنتے اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے ہمارے پاس بھی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس بھی قدرت ہے ہم بھی کسی چیز کے مالک ہے اللہ بھی مالک ہے لیکن کیا سب برابر ہے نہیں اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے اللہ سنتا ہے چوٹی کی آواز بھی سنتا اس کے چلنے کی آواز بھی سنتا ہم نہیں سن سکتے ہم اپنی آواز کو آپ کو سنانے کے لیے مائک کے محتاج ہیں اگر مائک نہ ہو تو ہماری آواز آپ تک نہ پہنچ سکے ہم نہیں پہنچا پائیں گے دیوار کے پیچھے اگر کوئی بول رہا ہے ہم تک آواز نہیں پہنچے نہیں سن پا رہے ہمارا سننا محدود ہے اللہ تعالیٰ کا سننا غیر محدود ہے اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی اور یہ سننا بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے کتنے لوگ ہیں بہرے ہیں نہیں سن سکتے ہیں وہ ہے ان کے پاس لیکن سننے کی صلاحیت اللہ نے دی زبان ہے لیکن بول نہیں سکتے بولنے کی طاقت ان کے پاس نہیں تو جو کچھ بھی ہمارے پاس طاقت ہے بولنے کی سننے کی بات کرنے کی سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی دیوی نعمت ہے تو اللہ کے بہت سارے نام ہیں اس کے بہت سارے صفات ہیں ان نام و صفات پر ایمان لانا اللہ کے صرف نام و نام نہیں ہے جیسا کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں اللہ کے بے شمار نام ہیں اتنے نام و صفات ہیں کہ ہم کو گن بھی نہیں سکتے جیسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے ایسے اللہ تعالیٰ کے اسما اور صفات کو نہیں گن سکتے کتنے نام اللہ رب العالمین اپنے پاس محفوظ رکھے کسی کو نہیں بتایا اس کے پاس محفوظ ہیں جی اللہ نے اپنے پاس ان ناموں کو ترجیح دے رکھا اللہ کے پاس موجود تو کتنے نام ہیں جو ہمیں نہیں معلوم اللہ کے بے شمار نام ہیں جی تو ان تمام ناموں پر ایمان رکھنا اور اللہ کی بے شمار صفات ہے تمام صفات پر ایمان رکھنا ہم نہ اس کا انکار کریں گے نہ اس کا غلط معنی بیان کریں گے وہ اللہ کے شایہ نشان اللہ سنتا اللہ کا سننا اللہ کے شایہ نشان اللہ تعالیٰ اے اے اے کلام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا اللہ کے شایہ نشان اللہ کلام کرتا ہے قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ نے مساء اسلام سے کلام کیا اس لیے مسا کو کلیم اللہ کہتے ہیں کلیم اللہ اللہ سے بات کرنے والے اللہ سے ایک کلام کرنے والے اللہ کلام کرتا جب ضرورت ہوتی اللہ تعالیٰ کلام کرتا موسا صلی اللہ نے کلام کیا فرشتوں ص اللہ کلام کرتا ہے ہمائے صلی اللہ نے کلام کیا اور نبیوں اللہ تعالیٰ نے کلام کیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کلام کرنا ہماری بھی صفت ہے لیکن ہماری صفت ہمارے جیسے ہے اللہ تعالیٰ کی صفت اللہ کے شاہ نشان اللہ کیسے کلام کرتا ہے ہم اس کی کیفیت کا نہیں ہے اللہ عرش پر مستوی ہے ہمارا پر ایمان ہے لیکن کیسے مستوی ہے یہ ہم کیفیت کو نہیں جانتے ہیں. تو یہ سب صفات ہیں جن پر ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری اگر ہم اس کی تعبیر کریں گے غلط معنی بیان کریں گے اور مثال دیں گے نوزب اللہ جو ہے مخلوق سے تو یہ حرام ایسا کرنا ہے. تو یہ الحید اسماء اور صفات کہلاتا ہے تو یہ بھی اس کے اندر جو ہے یہ چیز داخل ہے اللہ رب العلمین پر ایمان میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں جو آپ کے سامنے ہم نے جو ہے بیان کی ہے یہ اہم اور بنیادی باتیں جو میں نے بیان کی اور نہ بہت ساری چیزیں ہیں اگر تفصیل میں جائیں گے تو اللہ پر ایمان ہی میں, میں کئی مہینے گزر جائیں گے جی اور جو اسماو اور صفات کا جو مسئلہ ہے یہ کتاب اسی سے متعلق ہے پوری ہے توحید اسماو اور صفات یہ شرح کے ساتھ ہے تو پوری جو کتاب ہے یہ اللہ کے جو نام اور صفات ہیں اسی سے متعلق ہے لہذا انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے بہت زیادہ ہمارے سامنے آئے گی اس لئے تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف اتنا ہمارا یعنی آج کے درس میں ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے بے شمار نام ہیں ان تمام ناموں پر ایمان اس کی بے شمار صفات ہیں ان تمام صفاتوں پر ایمان کے سارے نام و صفات اللہ کے شاعن نشان ہیں ان میں نہ نام و صفات کا انکار کیا جائے گا نہ اس کی تعویل کی جائے گی نہ غلط معنی بیان کیا جائے گا نہ کوئی تشویش دی جائے گی بلکہ اللہ تعالی کے شایان شان ان تمام نام و صفات پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور ایمان اگر نہیں رکھتے ہیں تو یہ گویا کہ یہ اسماور صفات کے ایمان میں خنر ہے اور یہ نقص اور کمی ہے جی ہاں اس کے بعد فرشتوں پر ایمان انشاءاللہ شاء اگلے میں اس کو ہم آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب ہمیں ہمارے ہم سب کے حفاظ فمائے اور اللہ رب ہمارے ایمان کے اندر پختگی پیدا کرے اور اللہ رب ہمیں شرک سے محفوظ رکھے اور جو غلط لوگ ہیں ان کے راستوں پر چلنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے آمین وصی اللہ بنانا محمد اللہ علیہ وسالمین وزاکم اللہ خیر وسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ